بس الحمد اللہ و رحمۃ محمد, محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شہن البادشہشہ باقی تمام خاران اور سامعین سب کچھ باقی سلامت کرتے ہیں ہمارا سلسلہ دس ہے کتاب دعو شریف میں سے درست نمبر ایک سو اکاسی اور دوراد دوراد شریف میں سے سلسلہ دس اور آشریہ میں ہے تو اور درخت نمبر تیس تو اس طرح یہ درخت جو ہے ایک سو اکاسی ابل سے ظاہر کیا جا رہا ہے تو اورداشرہ کے جو ہے شرعما تعلوم سے پہلے پڑ جانے والی دعاؤں کے جو ہے آخری پیراگراف اور حم کر رہا ہوں کیونکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے جو ہے عظیم آسما کو وسیلہ دیا تھا نسلک اللہ،, یا اللہ،, یا اللہ اللہ اللہ اللہ تشویہ خلق نارمن طاف الدینہ ہاں جہ اسی دعا کا تسلسل آگے اللہ تعالیٰ کو اسم اعظم اللہ اللہ کو تین دفعہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہوئے پھر اللہ سے ایک تو یہ دعا کیا کہ اے اللہ جو ہے ہماری جسم کو جہنم کے آگ پہ نہ بون ڈالے اس کو کباب نہ بنا دے اس کو جلا نہ دے اور اللہ ہمیں بخش دے ہمارے والدین کو بخش دے یہ دعا گے فرماتی اللہ عمد اللہ رضوا نقول جن و لنا حضون تامرنہ و یس رعل ن صوبۃ فن کا تم حماۃ شاہ و تصبت ون تعالیٰ کل شہم قدیت یہ مبارک حصہ آخر حصہ اللہ اللہ رضوان کراگراف ہے اَََّ الّ جام اللہ کا معنی ہے اللہم اے اللہ دی دیتا ہےم سے الجالجالنانی بنانا پیدا کرنا ہاں جی صفت تبدیل کرنا رکھنا ڈالنا گمان کرنا مقرر کرنا یا یعنی دعا میں مقرر کرنا مناسب ہے اللّم اللہ ہمارے لیے مقرر کر دے ہمارے لیے مقرر کر دے یہ معنی یہاں پر زیادہ مناسب ہے اللہ مجلّہ اللہ ہمارے لئے مقرر کر دے کیا چیز رضوان کا رضوان جو ہے اس میں کا لفظ سے ضمیر ہے تو کے معنی میں رضوان کاف جس میں ضمیر ہے تو رضوان جو ہے لفظ ہے رضا مرضعات اور رضوان یہ تینوں جو ہے منظر ہے بے معنی خوش پسندیدگی رضامندیانات یہ مانک ہے تو یہاں پر جو ہے اللّہ اللہ نے رضوان کا یعنی اس کا کی تجمہ یوں بن جائے گا اے اللہ ہمارے لیے اپنی خوشنودی و رضامندی جی یعنی اور جنت مقرر فرما یعنی اللہ ہمارے الحمد اللہ نہروان کا اے اللہ ہمارے لیے اپنی رضامندی کو اپنی خوشنودی کو ہاں جی ہماری ہمارے لیے قرار دے ہمارے لیے مقرر فرما بل اور بہش کو بھی ہمارے نے مقرر فرما یعنی ہمیں اللہ اپنے رضا مندی ہماری شامل حار فرما کہ تو ہم سے راضی ہو اور جنت ہمیں نصیب فرما کل ہمیں جنت میں داخل کر دے جنت کو ہمارا مقر اور جو ہے مسکن قرار دے بیٹھنے کے جگہ قرار دے کل قیمت میں تو اللہ کی رضامندی کے ساتھ ساتھ جنت کا اللہ تعالیٰ سے اس دعا میں سوال کریں کہ اللہ ہمارے لیے اپنی رضامندی اور اپنی جنت ہمارے لیے قرار دے دے اللہ ہم اللہ رضوانک والجنہ اے اللہ تیری رضامندی ہمارے اپنی خوشن دی و رضامندی اور جنت مقرر فرما ہمارے لیے اب اس میں خاص طور پر جو ہے رضوا الہی کو پہلے ذکر کیا پھر جنت کا ذکر فرمایا رضوان جو, جو ہے رضا مندی سے اللہ تعالیٰ کا تو کیونکہ جو ہے کیونکہ اللہ کی رضا ہی بہت اہمیت رکھتے ہیں اللہ کی رضا ہی تو ہے کہ جس کی برکت سے انسان جنت میں داخل ہو سکتے ہیں یہ ناممکن ہے اللہ کسی سے راضی نہ ہو اور اس کو جنت میں داخل کرے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے پہلے اللہ کی رضا مندی حاصل ہونا ہوگا جب بندے کو اللہ آپ سے راضی ہوگا آپ سے خوش ہوگا آپ کے فیل سے آپ کے کام سے آپ سے عقیدے سے آپ کے عمل سے ہاں جی تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کریں گے اسے رضوان اگر پل آیا جنت کے لفظ بعد میں آیا تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہاں جی اللہ کی رضا ہی تو ہے کہ جس کی برکت سے انسان جنت میں داخل ہو سکتے ہیں اور بحیش کی لذتیں بندے کے لیے لذت بن جاتی ہیں لذیذ بن جاتی ہیں ہاں جی اور بحیش کی جنتیں جو نیاں لذت بندے کے لیے لذیذ بن جاتی ہے ٹھیک نہیں لذیذ بن جاتی ہے. کیوں اس لیے کہ اگر اللہ تعالی جنت میں داخل کر ہندے کو نعمتیں دے دیں اللہ اسے سے ناراض ہو ہاں جی بار بار اس کے اعتاب ہوتا رہے تو پھر بندے کو جنت سے کیا مزہ آئے گا جس اگر آپ کسی کے گھر میں دعوت پر لے جائیں اس کے گھر والے صاحب آپ سے ناراض ہو وہ آپ کو گور گور کے دیکھتے رہیں تو وہاں کے کھانے پینے آپ کے لیے کوئی مزہ نہیں آئے گا یعنی ایک گھر میں ہیں سارے گھر والے آپ سے خوش ہیں آپ کو ویلکم کریں آپ سے بڑے اخلاق سے پیار سے محبت سے پیش ریں تو ایک کپ چائے بھی پلائیں گے آپ کو وہ بڑا مزے کا لگتا ہے ملکل اسی طرح اس لیے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا سوال پہلے ہوا ہے. اور اللہ کی رضامندی ہاں جی, وہ تھوڑا بھی نصیب ہو انسان کے لیے بہت عظیم ہے چنانچہ اللہ قرآن باغ میں فرماتے رضوا نم اللہ اکبر یہ سرحد تو بعض نمبر بہتر میں ہے مفسرین لفظ رضوان کی بار فرمایا ہے کہ اس میں رضوان النکھرا ہے یہاں تقلیل پر دلت کرتا ہے تھوڑے پر ہاں جی تھوڑے پر دلت کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی تھوڑی اور ذرا سی رضا مندی ہاں جی مندی و رضا بہت عظیم ہے انسان کے لیے اور نہایت احمیت کے حامل ہیں اللہ تعالیٰ کے رضا تھوڑی سی رضا اللہ کے بندے کو ملے عظیم ذات ہے ہاں جی پوری کائنات کا مالک وہی ذات ہے جنت جہنم کا مالک وہی ذات ہے آپ کی زندگی کی ہر خوشی غم موت حیات ہاں جی صحت و بیماری سب کا مالک وہی ذات ہے تو اس لہٰذا اس ذات کی جو ہے تھوڑی سی ہے جس کے حد میں آپ کے سب کچھ ہے وہ آپ کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مندی کے بغیر کوئی بھی فرد بحیش میں نہیں جا پہنچ سکتا ہے ہاں جی اور نہ ہی جو جہنم کی آگ سے نجات پا سکتی ہے اور نہ وہ جنت میں پہنچ سکتے ہیں اور نہ ہی جو ہے کوئی جہنم کی آگ سے نجات پا سکتی ہے اللہ کی مندی کے بغیر وہ نہ چاہیں اور بندہ جہنم سے بچے وہ نہ چاہے بندہ جہنت میں پہنچے یہ ناممکن ہے کیونکہ جنت جہنم کا مالک صرف اور اللہ تعالیٰ کے را ہے لہذا رضا, رضا رب کا سوال کیا ہے اس مبارک دعا میں کہ اللہ ہمیں اپنی مندی نصر فرما کہ اللہ اپنے رضا مندی کو ہمارے لیے مقرر فرما اللہ اللہ رضوا نے کہا اور دخول جنت کا سوال ہاں جی یہاں پر اس لیے کیا ہے چونکہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا میں ظہذیان نعار بہت خلل جنت فقل فاضہ جس کو بچایا گیا جہنم سے جس کو جہنم کے آگ سے ہٹایا گیا بچایا گیا بہت خلل جنت اور جنت میں داخل کیا گیا فقل فاضا تو بے شک کامیاب ہو گیا اللہ قرآن پاگل فرماتا ہے جس کو جہنم سے ہٹایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا بے شک وہ کامیاب ہو گیا تو بندے مومن کے لیے حقیقی کامیابی کل قیامت میں دخول جنت ہی ہے ہاں جی لہذا جو ہے دخول جنت کا اللہ سے اس سوال کیا ہے کیونکہ دخول جنت کے بغیر انسان کے لیے باقی ساری کامیابیاں ہاں جی ہیں جنت ہی, جنت ہی پہنچیں گے تو اس کے لیے ساری خوشیاں ہیں ساری نعمتیں ہیں اور جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا جنت میں ایسی نعمتیں بندے مومن کے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی دل میں اس کا خیال آیا ایسے عظیم نعمیں اور ماتشتر الفظبۃۃ العلع جو نعمت آپ کی نفس چاہیں آنکھیں جس خوبصورت منظر کو دیکھنا چاہیں سب آپ کو جنت میں ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ سے اس عظیم جنت کا سوال کیا تو اللہ مج اللہ رضوان اقوال اے اللہ اپنی رضامندی کو ہاں جی یہی رضامندی ہے انسان کی دنیا اور دونوں کی کامیابی کا بنیادی ہاں جی کلیدی سبب ہے تو اس کا سوال کیا اور رضا جنت کا سوال کیا جو کہ کی سب سے بہترین ٹھکانہ ہے ہاں جی سب سے بہترین ٹھکانہ ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا جنت کیا ہی اچھا ٹھکانہ ہے بند مومن کے لیے تو اس نے اللہ سے جنت کا سوال کیا آگے دعا کر رہے ہیں دو دوسرا پیر کرا ہوا سہ اللہ خزون نتام رینا ہاں جی سہ اللہ ساحل یعنی کیا ہے آسان فرما ساحل عمل حاضر کا سگا ہاں جی الباب سے ساحل تصیل ہموار کرنا نرم کرنا ساحل لہو آسان کرنا سہولت دینا اور قاموش و جدیدہ میں الاغات میں یہاں آسان کرنا زیادہ مناسب ہے یہ تجمہ تو ساحل اللہ ہمارے لیے آسان کر دے خجون تعام لینا خجون کا معنی جو ہے پیچیدگی کا معنی کیا ہے اللہ بش مرحم نے اپنی دعوت میں اور با خورش نے مشکل کا معنی کیا ہے لیکن کی کتابوں میں اس لیے لفظ کی طالباً نہیں مل رہا ابھی بہت ڈھونڈا لفظ و جو ہے ہاں خزانہ کے لفظ میں جو مادے میں جو ہے کہیں نہیں مل پایا لسان العرب المنجید قامص الجدید الرائط فارسی محترسہ چار پانچ مشہور لغات ان میں سے مجھے کسی میں نہیں ملا البتہ انہوں نے کہیں کہ کسی لغات سے ڈھونڈ کے ہی لکھا ہوگا تو خجونہ پیچیدگی مشکل ہاں تو لہٰذا جو ہے یہ لفظ قابل تحقیق ہے کیونکہ یہ دعوت کے قالمی نسخوں میں دیکھا جائے کہ یہ لفظ یہی خجونہ ہے یا کوئی اور لفظ اس پر دیکھنا چاہیے تو اللہ و لنا خزونتا امرنا ہاں جی امر یعنی کام کے معنی میں کام کے معنی میں امور کے معاملے میں معاملات کے معاملے میں ہاں جی امر کے بہت سے معنی ان میں سے کام امور معاملات تو یہاں دعا ترجمہ یہ بن جائے گا اے ہمارے اللہ پر یہ ہمارے پروردگار ہمارے کاموں کی پیچیدگی کو آسان کر دے آسان بنا دے آپ کے جو بھی کام دنیاوی غروبی انسان کی زندگی میں بہت سی پیچیدگیاں آتے ہیں بہت سے مشکلات آتے ہیں جس کو حل کرنے انسان کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے اس سے نکل آنا مشکل ہو جاتے ہیں ہاں جی ایسی پریشانی آتی ہیں ان سب کے بارے میں دعا کریں اللہ خواہ دنیاوی ہو خواہ اخراوی ہو ہمارے کاموں کی ہمارے معاملات کی پیچیدگیوں کو آسان بنا دے یا یہ ہمارے پروزگار ہماری مشکلوں کو آسان کر دے یا ہمارے معاملات کی پیچیدگیوں کو آسان کر دے ہمارے معاملات کے اندر جو مشکلات ہیں ان کو اے اللہ آسان کر دے کوئی بھی معاملات زندگی کے انسانی زندگی کے کوئی بھی معاملات ہاں جی کوئی بھی پیچیدیاں کوئی بھی مشکلات مسائل ان سب کے بارے میں دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے درگار میں ایک جامع لسِ سہل لنا خجون تعامینہ اللہ ہماری زندگی کے فادن دنیاوی آخری تمام امور تمام معاملات میں جو بھی پیچیدگیاں جو بھی مشکلات اللہ ان سب کو آسان فرمائے اللہ ہمارے مسلک کے اندر قوم کے اندر ہو میرے نوازی کے اندر ہو میرے زندگی کے اندر ہو چونکہ لنا ہے ہمارے ہاں امت کے اندر اور پوری ملت اسلام کے اندر جو آپ جتنے اس کے دائرے کو وسیع کریں و مفو مشکل وہ ساتھ پیدا کرتا جائے گا اللہ جو آسان کر دے ہماری تمام معاملات تمام کاموں ہاں جی ان کے اندر جو پیچیدگیاں ہیں مشکلات ہیں مسائل ہیں ان سب کو آسان فرما و یس سر علی نصوبۃ ہاں یہ سے جو یہ عمل حاضر کا سکا ہے باب تفیل سے یہ سر آسان کرنا ہاں جی تو یو یہ یس رن یس اللہ سے آسان کرنے میں اور یس رن آسانی کے معنی میں ہے پالوسی سے یس سر یعنی آسان کر دے اے اللہ آسان کر دے ہنج عالینہ ہم پر ہم پر آسان کر دے صوبتہ صوبت دشوار ہونا دشواری مشکل ہنگ ان معنی میں کیا تو معنی یوں مان جے گا وہی یس سر عالینہ صوبتہ یعنی اے اللہ اس کی مشکل کو آسان کر دے یعنی ہمارے زندگی کے اندر جو بھی مشکلات ہیں مسائل ہیں ان کو آسان کر دے ویاسر عالیہ نصوبہ یعنی کاموں کے اندر جو پیچیدگیاں ہیں اس کو حل کرنے کا جو طریقہ ہے اس کے راہ و روش ہیں اس کے اصول ہیں ہاں جی اس کے سسٹم ہیں وہ ہمارے لیے آسان کر دے مشکلات کے حل کو ہمارے آسان کر دے وہی صرف علیہ نصوبہ یا اللہ ہمارے کاموں کی دشواریوں کو آسان کر دے ہاں جی آج سے عالین صبح کی دشواریوں کو آسان کر دے ہاں جی اور یہ کام یعنی امر کام ہے اور یہ اور یہ کام سے مراد جو ہے, مراد دنیاوی اور اخروی دونوں ہو سکتا ہے ہاں جی اور سے پہلے جو امر ہے اس سے ہماری دنیاوی اخروی دونوں عمر ہو سکتی ہے دونوں کی آسانی کے لا اللہ سے دعا کیا کیونکہ بندہ کے لیے دونوں اہم ہیں دنیاوی مشکلات بھی اہم ہیں اور اخروی مشکلات تو اس سے بھی زیادہ اہم ہیں لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں وہ یسر علیہ اللہ اور ساتھ ساتھی دنیاوی کاموں کے اندر جو مشکلات مسائل ہیں ہاں جی اور پیچیدگیاں ہیں ہاں جی ان سب کو دشواریاں ہیں ان سب کو ہمالے آسان کر دیں اللہ فن کا تم ہو مات شاوت نگا نگا بے شکتو تیری ذات بے شک تو یہ پرورگار تم ہو مہا ہو محاون سے مٹانا اثر زائل کرنے کے معنی میں تو تم ہو جول مزارک اسلام آباد میں کاغائب ہے تم ہو یعنی تو مٹاتا ہے فن نہ کر بے شک تو تم ہو تو مٹاتا ہے ماتشاء ہاں جی تشاو جو چاہیں جس جس چیز کو چاہیں تشاع شاء شاع و سے ارادہ کرنا یا نسرا معنی شاہ یہ القام سے جدید میں شاہ شاع و مشیاتاً خواہش کرنا ان شاء اللہ کے سے اگر اللہ نے چاہا تو حم ہو ماتا شا یعنی کہ اللہ تو مٹا دیتا ہے ظاہل کر دیتا ہے ہاں جی جو چاہیں تو جو چاہیں ہاں جی اس کو مٹا دیتا ہے وہ تثبت اور صبط یزبت سے ثابت رہنا ہاں جی صبط یزبۃ و ثبوطً یعنی ثابت قدم ہونا ثابت قائم رہنا ثابت و ظاہر ہونا یہ منع تذب تو اسباب فاض ہے ہاں جی تذبت اور اس بات تصویر تو اس بات بابی فال تفریح دے توثیق کرنا تائید کرنا کسی کے خلاف جرم ثابت کرنا برقرار رکھنا وغیرہ ہے تو ان معنی میں سے یہاں پر برقرار رکھنا توثیق و تائید کرنا زیادہ مناسب ہے تو تنجیم بنے گا پہنے کا تم ہم شاہ تثبت یعنی بے شک اے اللہ بے شک تو جسے چاہے ہن اور ارادہ کرے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہے اور ارادہ کرے برقرار رکھتا ہے یا توثیق اور فرماتا ہے کیونکہ تیری مشیت تیرے قدرت جو ہر چیز تیرے دست قدرت میں اور تو جو چاہیں کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے کیونکہ کے, کے ارادے سے ہی ایک کائنات چلا ہے اسی کے ارادے سے اس نے دنیا کو ہلاک کیا اسی دنیا سے قیامت برپا ہوگا اسی کے ارادے ہی کہ برکت ہم موجود میں اسی کے ارادے سے ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں تو کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اسی کے ارادے سے ہی ہوتا ہے اللہ کی علم کے علم کی روشنی میں ہوتا ہے نہیں بیت کا کوئی کام نہیں ہوتا اس کائنات کے اندر اس لیے جو ہے فائن اگر تم ہم آتشاہ و تُس بھی اللہ تو جو چاہے اس کائنات کے امور میں سے مندنی کے امور میں سے جو چاہے تو مٹا دیتا ہے مشکلات ہو مسائل و پیشگیاں ہو جو چاہے اس کو ظائل کر دیتا ہے مٹا دیتا ہے ختم کر دیتا ہے اور جو چاہے تو اس کو باقی رکھتا ہے برقرار رکھتا ہے صبر رکھتا ہے ہاں جو بھی معاملات ہماری زندگی کے تو اللہ تعالی کی مشیت جو ہے تعالی جو چاہے مٹا دیتا ہے جو چاہے رکھتا ہے تو اللہ کی مشیت کا بولے تھوڑا باعث اللہ تعالی کی مشیت آندھی باندھ نہیں ہاں بلکہ مسجد میں ہے جس کو چاہے عزت دیتا ہے جس کو چاہے ضلع ذلیل کر دیتا ہے جس کو چاہے نعمت دیتا ہے جس کو چاہے روز چھین لیتا ہے تو یہ سلم کی عادتیں قرآن میں بہت زیادہ ہیں تو اللہ تعالی کی مشیت جو ہے وہ ارادے ہاں جی نہیں ہے ہاں ان کی جس کو دے دیں جس کو چائے ایسا نہیں بلکہ وہ کاغذات جو بھی کرتا ہے یعنی مٹا دیتا ہے یا باقی وہ ثابت اور برقرار رکھتا ہے علم و حکمت کی بنیاد پر کرتا ہے سب کے ساتھ اور مسالے و مفاسد کو دیکھ کر انجام دیتا ہے اور بندے مومن کے لیے تو وہی کرتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے بہتر ہو دنیا و آخرت میں اس کی بلائی ہو وہی اس کے حامی کرتا ہے کیونکہ اللہ ولی المومنین اللہ ہے نے خود فرمانی ولی المومنین ہوں یعنی میں موموں کا سرپراز ہوں دو سو مددگار ہوں جب اللہ تعالیٰ خود اور کہ میں مومنوں کا سرپرست ہوں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ بندے مومن کے بارے میں ایسا کوئی فیصلہ کرے یا ما ہو اس بات کرے جس میں بندے مومن کے لیے خیر و بلائی نہ ہو لہذا اللہ تعالیٰ مومن کے بارے میں جو بھی چیز مت مٹاتا ہے تام ہو یا ثابت رکھتا ہے تثبت بندے کی بلائی فلاح اور حق میں کرتا ہے بندے کے لیے ہاں جی ہمیں اس بات پر احتقات ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ہمیں جو بھی فیصلہ کرتا ہے اللہ بہتر فیصلہ کرتا ہے اللہ سے بہتر ہمارے ہم میں فیصلہ اس کائنات میں کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے آپ تو ہرگز نہیں کہہ سکتا آپ تو کل کے پتہ نہیں آپ کے لمحہ بات کا پتہ نہیں کہ آپ کے لیے کیا مشکلات کیا مسئلے کیا پریشانی ہیں آپ زندہ ہیں مردہ ہے آپ کو کچھ پتہ نہیں نہ آپ کا اپنے ماضی کا پتہ ہے نہ مستل کا پتہ ہے لہذا آپ اپنے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے لہذا حقیقی فیصلہ تو اللہ ہی کر سکتے ہیں بند مومن کے لیے لہذا اللہ نے قرآن پاک بار بار بند مومن تم مجھے اپنا وکیل بناؤ ہاں جی رب المشرق و الما اللہ خطو وکیل بندے مومن میں اللہ مشرق کو ماری و رکھوں میرے سے کوئی معبول نہیں مجھے اپنا وکیل بنا مجھے اپنے سرپرست بناؤ سرپرست بناو مجھے اپنا کار بناو بناؤ کاموں کو میرے اوپر چھوڑو ہاں جا توچھو تو چھو تو چوں میں تمہارے بہترین سرپرست ہوں یس بند مومن کو اس بات پر ضرور اعتقال رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالی بندے مومن کی ہوئے جو کچھ کرتا ہے خیر فرماتا ہے بھلائی کرتا ہے اللہ بندہ چونکہ ہمارے غلطی مغلے میں اللہ جو ہے ہزار ماں باپ سے زیادہ شفیق اور مہربان ہیں ات سونچی و خسچن اور سونچی و تو بلتی غلطی مغل ہاں اور اس میں کوئی یہ سونچی بہت ہو رہا ہے جو ہمارے سمجھ کے لئے اس زمانے میں ہزار کے عدد بہت, بہت بڑا ہوتا تھا ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی اس کے لطف اس کے عنایتیں اس کے رحمتیں اس کی نعمتیں اس کے احسانات ہاں جی اس کی منتیں بندوں پر مومن بندوں پر اللہ پر ایمان رکھنے والے مومنین پر ہاں جی اتنا زیادہ ہے اتنے زیادہ اتنی زیادہ ہے جس کا انسان ادراک ناممکن ہے اس نے خود فرمایا وہ انتا ادو نعمت اللہ اللہ تو سوہا بند مومن اگر تم میری نعمتوں کو گننا شروع کریں گے تو تم ہرگز اس کا احاطہ نہیں کر پاؤ گے تم اس کو شمارش اور گنتی نہیں کر پاؤ گے کیونکہ اللہ بندے عومن کے لیے بہت مہربان ہے بہت مہربان لہٰذا فائن کرتا ہمات شا و اور یہ جو ہے تو جو جہ رکھ دیتا ہے مٹا دیتا ہے چون جو ثابت رکھتا ہے برقرار رکھتا ہے بند ممنگ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی کارز فیصلہ کرنے والا نہیں لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہر ادا راضی و رضا رب ہونا یہ ایمان کی علامت ہے اللہ خوش رکھیں تو بھی راضی رکھیں اللہ کسی تکلیف میں رکھیں بیمار کریں تو بھی اللہ پر راضی رکھیں چونکہ اللہ جو کوئی نعمت دے دیں تو اس پر شاکر رہیں اگر نعمت شین لیں تو اس پر بھی شاکر رہیں اللہ دیتا ہے تو اس کے پیچھے بھی رحمت ہے اللہ لیتا ہے اس کے پیچھے بھی رحمت ہے بند ممن کے لیے ہر دعوت سے زاویے سے رحمت کے رحمت ہے انعام ہے انعام ہے لطف لطف کرم ہے کرم ہے اللہ تعالی بند مومن پر اس کی شفقت سے زیادہ اس کائنات میں کوئی شفیق موجود نہیں ہے ہمیں اس بات پر ایمان رکھیں تو ہماری زندگیاں آسان ہو جائے گا زین گرہ میں آخر بیرگاہ ان نگالشین ان جگہ بے شکت تو اے اللہ علاق ہر چیز پر قدیر قدرت رہنے والے ذات ہے قدیر جو ہے ہاں جی حت صفت مشبہ ہے قدرت رہنے والا لیکن ایسے قدران والا جو ہمیشہ ہمیشہ قدر رہنے والا اور ہر چیز پر قدرت رہنے والا اللہ شیع کا مفہوم جو ہے کائنات کی ہر چیز پر اس سے زیادہ وسیع مفہوم رہنے والا اللہ نہیں ہے ہر چیز پر اضلاع ہوتی تو لہذا کوئی ایسے کام کوئی ایسا عمل کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ اس کام کو نہ کر سکے اللہ بے شک تو ہر چیز پر ہمیشہ قدرت رکھتا ہے لہذا ماہ ہو اس بات بھی ہن اللہ کی کو شاہ و تصویط بھی اسی ذات پاک کے دست قدرت میں ہے کیونکہ قدرت جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتی و ثبوتی میں سے ہے ہمیں اس بات پر ایمان رکھنا واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے ہاں جس طرح اللہ کے ساب علم ہے ساب حیات ہے سابِ ارادہ ہے ساب سننے والا ہے دیکھنے والا ہے اس طرح اللہ قادر بھی ہے اس بات پر بھی اعتقاد رکھنا عام پر واجب ہے کہ اس لئے قادر میں آپ نے اسی قاعدے لوگوں کو بتایا ہوا ہے تو لحاظ یہاں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قدرت اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتی و صبتی میں سے اور اللہ کی صفات قدرت جو ہے صفات علم حیات سم و بصر وغیرہ کی طرح جیسے قدرت بھی جو ہے ذاتی ہیں اور قدرت مطلقہ کا مالک ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اطلاق رکھتا ہے ہاں جس کے کوئی حد و حدود نہیں ہے اللہ قادر ہے کس چیز پر ہر چیز پر اسی قدرت کا آپ کوئی باڈر درست نہیں کر اللہ یہ یہ کام کر سکتے یا یہ نہیں کر سکتے نئے اللہ نہیں اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے جس طرح اس کی ذات اطلاق رکھتا ہے اور ذات مطلقہ کا مالک ہے چونکہ اللہ قدرت ملقہ کا مالک ہے اس لیے ہر چیز کے انجام دینے پر قادر ہے اور اللہ کی اپنی قادر ملقہ کو قرآن پاک میں اللہ شین قدیر کے اپنے لیے اللہ نے ثابت فرمایا اس مبارک دعا کے اندر بھی ہم اسی حقیقت کے اقرار کرتے ہیں اللہ کے بارے میں کہ ان نگا اللہ شین قدیر اے اللہ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے لہٰذا جو چیز ہمارے مسالح میں ہے اس کو رکھ دیتے ہیں جو چیز ہمارے مصلاح میں ہے اس کو مٹا دیتے ہیں ہاں جی جو چیز مسلح میں نہیں اس کو مٹا دے جو مصلح میں ہے رکھ دیتے ہیں ہاں جی تم ہو ماتا شاء و یہ سارے اسی وجہ سے کیونکہ وہ جانتے ہیں وہ قدرت رکھتے ہیں متانا بھی جانتے ہیں قدرت بھی رکھتے ہیں کس چیز کو مٹانا ہے کس چیز کو رکھنا ہے ہاں جی وہ کون سی حالت میں رکھنا ہے کون سی حالت سے نکلنا ہے قوموں کے بارے میں اشخاص کے بارے میں خانوادوں کے بارے میں ہاں جی پوری کائنات کے بارے میں کیا چیز کرنا ہے کیا چیز نہیں کرنا ہے کس چیز کو رکھنا ہے کس چیز کو نہیں رکھنا ہے ان تمام کا فیصلہ کرنے کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ان چیزوں پر قادر ہے اس نے اسی حقیقت کا ہم اقرار کرتے ہوئے بند امین ہمیشہ یہی فرماتے ان نکال کلشن غذیر اللہ بے شک تو ہر چیز فرقرت رکھتا ہے تو میری دعائیں اللہ تعالی ہم سب کو ان نورانی دعاؤں کو سمال صد کے ساتھ سچائی کے ساتھ پوری عقیدے کے ساتھ کہ اللہ تعالی کو ان تمام کاموں پر قادر ملق سمجھتے ہوئے اور اللہ ہمارے خاق میں جو بھی فیصلہ کرتے ہیں برحق فیصلہ کرتے ہیں ہماری بھلائی کے لیے کرتے ہیں ہاں جی وہ ہمارے حق میں جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ اچھا کرتے ہیں ہمیشہ ہمارے حق میں ہوتی ہے یاد ان حقائق پر ہی مان رکھتے ہمیں انشاء اللہ تعالیٰ کے حضور میں ان دعاؤں کو کمال عاجزی کے ساتھ پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین